ناد اصاب الجنت اصاب انار اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے انکل وجد نہ ماواد نہ رب و نہ ہم نے تو پا لیا جو کچھ کے ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا صحیح صحیح نکلا جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئی فال وجد تم ماواد حق تم نے بھی کیا سچا پا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئی وہ کہیں گے جی ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے جو وعیدیں تھیں جو دھمکیاں تھیں جو آزاد کی مختلف شکلیں تھیں وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گرے ہوئے فاضل الازن ان بہن تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین اللہ نت اللہ علیہ عالمین کے اللہ کی لانت ہے زالموں پر اللہ دینا یسودان انصبیل اللہ و یمودہ وجہ وہ لوگ کے جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے اور اس راستے میں کبھی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں تو اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سے سننے لگا ہے تو اس کو برغلانے کے در پہ ہو جانا اس کے لئے طرح طرح کی جو ہے پہ پریشانیاں پیدا کرنا وہ بالآخرت قاصر اور یہ لوگ کاثرت کے منکر تھے وہ بینا اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہوگی جنت اور دو تخوالوں کے مابین ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہوگا ایک فصیل ہائی ہوگی یہ نقشہ جو ہے زیادہ کلیئرلی سورہ حدید پہ کھینچا گیا ہے بزور سوری لہو باب بینا رجابن فصیل ہوگی ادھر جنت ہے ادھر دوتخل آراف رجالون اور ارف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہے جھروکے سے بنے ہوتے ہیں جہاں سے جھانک کر دیکھتے ہیں تو اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے وہ تو وہ آراف ہوں گے رجالون یعرفون عرفور اور کل وہ, وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے جانمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اس لیے یہ کون ہوں گے یہ بین بین کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی بدی بھی تھی نہ یکسو ہوئے تھے ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہوں نے جمع کر لی تھیں اور ان کے اعمال جو ہے وہ برابر ہو گئے بدی اور نیکی کے اعمال بھی ہیں وہ برابر ہو گئے تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جھرنا میں جھونکے گئے نہ دن میں داخل ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں غائب بات ہے کہ جو پھر جب بین بین کے لوگ تھے کچھ کچھ پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی تو یارفون کل لمبے وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے ان کو بھی جو جنت میں ہے ان کو بھی جو دو تخمے ہیں وہ نادا اور سابل جنت ہے اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو انسلام الیکم سلام ہو آپ پر سلامتی ہے آپ پر لم یت وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے وہ ہوں معاون اور اس کی بڑی تباہ ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے وہ اعزاز سرفت افسار ہوں تلقاس اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے ان کی نگاہیں جو ہے وہ پھیر دی جائیں گی کہ ذرا کو بھی مشاہدہ کر لو وہ کہہ کے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجیے کیونکہ ابھی بین بین ہے بین الخوف اور رجا تو انہیں امید بھی ہے یتمع بھی ہے لیکن اندیشہ بھی ہے تو یہ کہ بیچ میں چونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لیے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں تمنائیں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا رب بنا لا تجالنا ساب الآالف ہوں ب سیما ہوں اور اب یہ اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جدہ یہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے ان کی نشانیوں سے ان کو پکاریں گے کالو ماگنا انکم یم وما کم تم کچھ کام نہ آیا تمہاری تمہاری جبیت تمہارے پڑے تمہاری فوجیں تمہارے ہاشیہ نشین یہ کہاں گئے اور جو کچھ تم جو تکبر کیا کرتے تھے اکرتے تھے اے بوجھل کیا بنا تیرا اور اے بید بن مغیرہ تیرا کیا ہوا اللہ اللہ کیا وہ لوگ اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقرا بھی نظر آئیں گے وہاں بلال بھی نظر آئے گا وہاں سہیب رومی بھی ہوں گے وہاں یاسر بھی ہوں گے یہ لوگ تھے نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کسی رحمت سے نواز سکتا ہے یہ تو ہمارے کرمی کاری گٹیا تبقے کے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے حیثیت دی ہے وجاہ دی ہے ہمیں طاقت دی ہے عزت دی ہے یہ جو لوگ ہیں گرے پڑے ان کو اللہ کیسے نواز دے گا تو وہ کہیں گے اس وقت کا جو زنج اور غم ہے اس کو بڑھانے کے لیے اقسم تم لا لم اللہ وہ خل الجنت اللہ خوف نالے تاظن ان سے تو کہہ پر کوئی خوف نہ تم کسی حضم نادا اصحاب النا رحاب الجنح اور اب پکاریں گے جنم والے جنت والوں کو علینا من والما کہ کچھ تو بہادر ہماری طرف پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے او مما رضا کا کم اللہ جو کچھ اللہ نے تمہیں رسک دیا ہے کچھ وہاں سے ہماری طرف بھی اے خاص بل اندان چمن کچھ تو ادھر بھی مما رضا اللہ کالو ان اللہ ہر رما ہما قاسرین وہ, فا... وہ جواب دیں گے اگلے جنت کہ شاید ہم تو دینا بھی چاہتے ہماری شرافت سے تو یہ بئی تھا کہ ہم کورا جواب تمہیں دے دیتے لیکن کیا کرے اللہ نے حرام کر دی ہے یہ چیزیں کافروں پر ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم یہ نعمتیں اب تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے ان اللہ ہر رماحماڈ القافری انہیں حرام کر دیا ہے اس پانی کو بھی اور یہ جو بھی ہمیں رزق اللہ نے نوازا ہے اللہزین تخد الدین لحموں میں نئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے تماشا اور دل بہلانے کا اور ہنسی ٹھٹا م.. بنا دیا ہے وہ غلط عمول دنیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے فلیم ننسا ان کمانسولا یوم ہی بھاگا تو آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے یہ نسیا ایک تو ہوتا ہے بھول جانا اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے نظر انداز کر دینا یہ بھی دسی کے معنی میں یہ عربی زبان میں موجود ہے فلیؤ منصا آج ہم بھی انہیں بلا دیں گے کیا مطلب بلا دیں گے یا نظر انداز کر دیں گے کمانسولا یوم ہی بھاگنا جیسے کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بلائے رکھا تھا یا نظر انداز کر دیا تھا وماں کاروب آیاتنا یہ جہادون اور وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے وہ لینا ہوں کتاب اور ہم تو ان کے پاس لے آئے تھے کتاب فصل ناح المن جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی تھی ان کے ساتھ ہُدم و رحمت القومی یومنون اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے ہری اندر اللہ کا یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یعنی آیات عذاب جو قرآن مجید میں آ رہی ہیں ان کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سیلاب کا بند جو ہے وہ ٹوٹ ہی جائے اور واقعات ان کے اوپر جو سیلاب کا دھارا ہے عذاب کا وہ آ جائے ہر اندر کاویل ہو اس کو انجام کی فکر کر رہے ہیں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں یوم یاتی تعویلوں جس دن کے اس کا ظاہر ہو جائے گا یقول اللزین رسول بن قبل تو کہیں گے وہی لوگ جنہوں نے اسے بلا دیا تھا پہلے نظر انداز کر دیا تھا قد جات رسول رب نابل اس وقت وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے جو رسول آئے تھے پیغام آئے تھے وہ حق کے ساتھ آئے تھے فل لنا منشفا تو ہے کوئی ہمارے لیے سفارش کرنے والے حل منصفا فعولنا من کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کریں سفارش کریں اور رندوں یا یہ کوئی ایسی شکل پیدا کرنے کہ ہمیں لوٹا دیا جائے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے فن غیر النزیک انا نا تاکہ پھر عمل کریں اس کے برس کے جو ہم کرتے رہے تھے اد خسر ونفسم نہیں اب اس کا کوئی امکان نہیں اب تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر چکے برباد ہو چکے بغل لان ہوں ماتان یفترون اور جو اشترا وہ کرتے رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے نربک مباح الخل آوات و اللہ خلق فی ایام جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین چھے دنوں میں العرش پھر متمکن ہوا ہے عرش پر اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقعتا مجسم کوئی شے ہو کوئی جی چیز ہو فل کسی جگہ پر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد محض استعارہ ہو واللہ اللہ عالم. عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں یہ میں نے جیسا کہ کیا یہ مستقل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے حقائق منکش ہوگی البتہ جو سائنٹیفک فنومینا وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کی شکل اختیار کر چکی ہیں بعد اور کر لیں گی واللہ عالم یوگش وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے یتن وہ اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا دوڑتا ہوا دن رات کے پیچھے رات دن کے پیچھے بس شم سبل اور سورج کو پیدا کیا اس نے اور چاند کو بن اور ستاروں کو مسخرات ان میں امری اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں مسخر ہے جو بھی قاعدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں اللہ لہول آگاہ ہو جاؤ اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے امر یہ آج جو ہے اس کے دو مفوم ذہن میں رکھیے ایک جو ہے جو بہت سادہ ہے ستی مفہوم ہے وہ بھی درست ہے کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم کائنات اس نے بنائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ عوامر ہے یہ نواہی ہے یہ شریعت ہے لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کریشن جو ہے اس کائنات میں دو سطح پر ہوئی ہے ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے عالم امر میں صرف کریشن ایکس نہلو ہوتی ہے عدم محض سے تخلیق اور اس میں ٹائم فیکٹر بالکل نہیں ہوتا فل فرق ہو ٹائم فیکٹر نہیں بغیر کسی مادے کے بغیر کسی پری ایکزسٹنگ شے کے کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی ٹائم فیکٹر کا نہ ہونا یہ عالم امر کے خواص ہیں عالم خلق میں کسی شے سے دوسری شے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں ٹائم لالنے ہے انسان ہے نو مہینے رحم معادر کے اندر میں بچہ رہے گا آٹھ مہینے رہے سات مہینے رہے بارہ اسے وقت لگے گا آم کی گٹھلی ہے اس آم کی گٹھلی کو درخت بننے میں کئی سال لگیں گے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے چھ دنوں میں ہمیشہ یہ اس کا ذکر ہوگا اور ظاہر بات ہے چھ دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہے پرانے مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن ہزار برس کا بھی ہے ایک دن پچاس ہزار برس کا بھی ہے یہ ملینمس بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں تاہار یہ چھ دن ہمارے لیے یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھ دن اور سات آسمان یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اکتشافات کے ذریعے سے اور یہ آیات متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیات محکمات میں آ جائیں لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور امر اب امر عالم امر سے متعلق نوٹ کر لیجیے صرف تین چیزیں ہیں ارواح انسانی روحم من امرینا یا سلونا کا بھی روح بولے روح بن امر ربی ملائکہ عالم امر کی شہ ہیں اور وہی عالم امر کی شے تین چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم امر سے ہے لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور ساتھ میں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا اسی طرح روح انسانی بھی یہاں سے لے کر ساتھ میں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے روح انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے اس لیے کہ یہ عالم امر کی چیزیں ہیں اور عالم امر میں ٹائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں فل فائر البتہ عالم خلق میں وقت لگتا سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا گا تو یہ ہے اس کا ایک گہرا مفہوم لیکن بارہ یہاں پر اب یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بدو اس پر سے گزر جائے گا تو اس کو بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی اللہ الخل ومر اسی نے پیدا کیا اسی کا حق ہے کہ حکم دے بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے کوئی غلط بات تو نہیں وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس نے اس سے لے لیا ہدایت پا لی مطمئن ہو گیا چل پڑا لیکن یہ کہ کوئی فلسفی ہے حکیم ہے دانا ہے وہ غور کرتا ہے وہ دیکھتا ہے امر کلش قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے کس معنی میں آیا ہے کس کس جگہ پر آیا ہے ان کو جوڑتا ہے جوڑ کر لطیجے نکالتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دو بالکل ڈسٹنکٹ عالم ہے ایک دوسرے سے عالم خلق عالم امر اس کے قوانین تو علیحدہ ہیں نوامی علیحدہ ہیں ان کے ضابطے علیحدہ ہیں تبارک اللہ رب العالمین با بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے وہ تو ربک پکارتے رہا اپنے رب کو لڑگڑاتے گڑاتے ہوئے آجزی کے ساتھ اور خاموشی سے چپکے چپ کے بڑی بلند آواز سے دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے ان لا رایب البدین یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا بلا تو سد الفلر کے بعد اسلح رہا دیکھو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ بدوہ خوف اموت اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور تبا کے ساتھ یہ دوسرا ہو گیا یہ دو کمپونیٹس ہوئے اللہ کو جب پکارو تو پہلی دو ڈائمینشنس کیا ہے کہ پکارو گڑ دل ہوئے اور چپکے چپ کے دل میں اور دو مزید ڈائمینشنس کیا ہے خوف و تم اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ رہنا چاہیے بین بین خوف بھی رہے کہ اللہ پکڑ نہ دے اللہ سزا نہ دے دے اور اللہ کی مغفرت اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے ماں بین الخوف و رجا رجا امید خوف خوف خوف, خوف کے درمیان تو خوفوں ب تما اللہ کو جب بھی پکارو ان دونوں کے بین بین ہو کر تمہاری کیفیت قلبی اور روحانی ہونی چاہیے ان رحمت اللہ قریب من المحصرین یقیناً اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے بہت نزدیک ہے وحو اللہ یوسل الحب السلم میں نے یاد اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے یعنی بارش جب آنی ہوتی ہے تو اس سے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں یہ گویا کہ بشارت لے کے آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں پہ آب و گیا زمین پڑی ہے اور لوگ منتظر ہیں آسمان کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہماری تو ساری محنت جو ہے جا رہی ہے بیج آئے ہو رہا ہے پرور اب اگر ذرا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے تو یہ ان کے لیے بشارت ہوتی ہے کہ اب اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے پیچھے باران رحمت بھی آیا چاہتا ہے یورسل ریاحم بین رحمت ہی حتہ اقلت صحابن سے کالم یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری بادل اب یہ بادلوں میں کتنے کتنے ٹن پانی ہوتا ہوگا جو آ رہا ہے زمین پر گرتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب کیا جائے کتنے بھاری بادل ہے یہ لیکن یہ ہوائیں ان کو لیے پھر رہی ہیں روئی کے گالوں کی طرح ہائیں پھل رہی ہیں سکنا ہو لے بل تو ہم اس کو ہاک دیتے ہیں اس پانی کو ایک مردہ زمین کی طرف بےآب ہو گیا وادی کی طرف فنزلنا بہل ما ہم بادلوں کو ہانک دیتے ہیں وہ ہوئے جو ہے ہانک کر جاتی ہیں ایک ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ ہے بے آب و گیا ہے فان جلنا بھی ماں پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں فخرجنا بھی ملک لسمرا اور پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے اور کچھ نہیں تو گھاس ہو گئی چرا گاہی ہو گئی اور اگر آپ نے کچھ بیج ڈالے ہوئے تھے یا یہ کہ بیج پڑے ہوئے تھے کسی باغ کے اندر اوپر سے گر گر کے اس کے پھلوں میں سے وہ خود بخود پھوٹیں گے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ زمین کا اپنے خزانے نکال دیں کز کا لخلے جو یہ ہے اصل جو تصویر دی گئی اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے یعنی زمین مردہ ہوتی ہے کوئی اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہوتے کہیں کوئی جو, جو ہے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی ہریاول نہیں کوئی بلکہ وہاں پہ بساؤ کا تو ایسی نگرانی ہوتی ہے کہ کوئی کہ آپ کو بھی نظر نہیں آتے کوئی حصرات نظر نہیں آتے کوئی پرندے بھی آس پاس نظر نہیں آتے کچھ نہیں کوئی زندگی کے آسار نہیں بارش ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہ اب آپ کو دیکھتے چلت پھرت ہے ایک دم جو ہے زمین جو ہے اس نے بھی ہریاول ہرا جو ہے وہ گہنا پہن لیا ہے اس کے ہرے ہرے کپڑے سمجھیے کہ وہ دلہن جو ہے آراستہ ہو گئی ہے اور پھر اب چرند پرند بھی آ گئے ہیں زندگی مگر اب زندگی, زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی تو اسی طریقے سے یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے جو ہوں گے یہ بھی گویا کہ بیج کے مانندے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں ہمارا حکم اور یہ پھوٹ کر نکل قزال کا نقرد المحتا عل تاکہ تم نصیحت اخذ کرو ولد و طیب یا خروج و ہو ربی اور جو اچھی زمین ہوتی ہے زرخیز وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے اس میں سے نکلتی ہے پیداوار وزیر خاموشہ اور زمین ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس میں رویدگی ہے ہی نہیں زرخیزی ہے ہی نہیں جو خراب زمین ہے لا یقروج و اللہ وہ کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز نکالنے گی جھاڑ جڑ کچھ ہو جائیں گے یہ نقد لفظ جو پنجابی میں کی میں استعمال کرتے ہیں یہی اسی لفظ کی نقیدہ بڑی ردی شے بڑی گھٹیا شے کزا لشرف الایات الاقومی یشکرن اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کی قدر کرنے والے ہوں بارک اللہ لی ون قمف القرآم و نفامی ویا کمبل آیات وزرف